الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میت مت اسلامی بھائیو مدینۃ النبی کے نازنین نبی اکرم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بکثرت فضائل موجود ہیں اور عاقع دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک دفعہ دروشریف پڑھنے والے پر اللہ کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں جمارات کی صبح صبح ہے یہ مبارک وقت ہے آج کا دن اور کل آنے والا دن یہ دونوں بہت ہی بابرکت آیام ہیں اور ان دنوں میں بطور خاص درود شریف کے کثرت کرنے والے کو انعامات سے نوازا جاتا ہے جتنا زیادہ درود پڑتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمتیں اتنی ہی زیادہ وہاں پر برستے رہیں گی کو اپنا معمول بنائیے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ مدن سین کے ناظرین سلسلہ شان نظور لے کر حاضر اس سلسلے کے اندر بطور خاص ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کے نزول سے متعلق اور آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول یہ کتنے عرصے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا قرآن پاک کا نزول یہ تدری جن نزول ہوا ہے یعنی اس سے مراد کہ قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی حضور صلی اللہ و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین جو وہی لے کر آتے تو قرآن مجید فرقان حمید کے یہ نزول کا سلسلہ یہ تدریجن یعنی وقفے وقفے سے آہستہ آہستہ سے نزول ہوتا رہا اور اس کا عرصہ تئی سال بتایا گیا ہے روایات میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ تئی سال کے اندر تدریجن آہستہ آہستہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا اور اتنے اس عرصے کے اندر اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اللہ تبارک تعالی <خخ> وہ حکیم ہے اس کے, اس کے کاموں میں بہت سی حکمتیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا ایک ساتھ بھی نازل ہو سکتا تھا ایک ساتھ ہی پورا کا پورا قرآن نازل ہو جاتا لیکن اس میں بہت سی حکمتیں ہیں بلکہ بطور خاص اس وقت کے کفار نے اس چیز کو اعتراض کیا اور ان کے اعتراض کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی بیان فرمایا ہے چنانچہ سورہ الفرقان کے اندر ارشاد باری تعالی ہے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا کہ کافروں نے کہا کہ اس رسول پر پورا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اللہ تبارک وطالیہ نے ارشاد فرمایا کزال کا لینا ترتیلہ اور ہاں ہم نے اسی طرح تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ ہم اس پر آپ کا دل مضبوط کریں پختہ کریں نہ کبھی مسلم اللہ جتنا بالحق الحق و احسن تفسیر اور قرآن مجید میں تھوڑا تھوڑا کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ارشاد فرمائی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نزول کے بارے میں جب بھی یہ لوگ آپ کے پاس کوئی بات لے کر کوئی عجیب سوال لے کر آئیں تو ہم نے اس کا بر وقت صحیح اور ٹھوس جواب دیا اور واضح روشن بیان کر دیا یعنی ایک حکمت قرآن مچید فرقان حمید میں ہی اس چیز کو بیان فرما دیا گیا کہ قرآن پاک یہ تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا دل جو وہ وہ ہم مضبوط کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی سوال لے کر آئے آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آئے تو اس کا واضح واضح اللہ کی طرف سے روشن جواب ہو جائے ایک اور مقام پر اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے وہ قرآن فرق نہ ہوں اور ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑے اور ہم نے اس کو حسب حالات بتدریج نازل کیا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کا تدریجاً نزول ہونا یعنی وقفے وقفے سے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کا نازل ہونا اس میں اللہ کی بہت سی حکمتیں ہیں اور قرآن کا یہ نزول یہ تیئی سال کے عرصے نزول ہوتا ہے اور اس کی پوری تکمیل ہوتی ہے اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک بار یک بار ہی یہ نازل ہوا لیکن آگے جس جس طرح کا معاملہ کوئی پیش آتا گیا اس کے مطابق قرآن مچید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا نصول ہوتا رہا یا جب جب اللہ نے چاہا اس حکم کو نازل فرما دیا اس میں بہت سی حکمتیں ہیں بطور خاص کیا حکمتیں ہیں ان میں سے چند کو ہم آج ذکر کریں گے کہ قرآن مچید فرقان حمید کو بطور خاص تدریجن کیوں نازل کیا گیا اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس قوم کی طرف آپ مبوس ہوئے اس قوم کی اکثریت انپڑھ تھی یعنی وہ باقاعدہ اس حوالے سے کوئی ان کے شعور نہ تھا جاہلیت کا دور تھا اور وہ کھلی گمراہی اور بٹھ کے ہوئے لوگ تھے طرح طرح کی جاہلیت ان کے اندر موجود تھی اور ایسا زمانہ وہ جاہلیت تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت آپ نے ان کے درمیان اعلانی نقوفت فرمایا ہے وہ اس وقت ایسا ایک دور تھا ایسے افراد تھے کہ جو پتہ نہیں کس طرح کی کھلی کھلی گمراہیوں کے اندر وہ بھٹکے ہوئے گئے راہ راست سے ہٹے ہوئے گئے اور ایسی تاریکیوں میں ایسے اندھیروں کے اندر گئے تو قرآن مجید فرقان حمید نے تدریجن نزول کر کے اللہ تبارک وطالعہ کے اس معاملے کے اندر حکمت یہ ہے کہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ نازل کیا تاکہ آہستہ آہستہ ایک ایک ایک ایک بات دو دو باتیں چند چند باتیں ان کے لیے حکم الٰہی نازل ہوتا تاکہ وہ اس کے قریب آئیں اور ان کو ان کا پڑھنا ان کا سمجھنا وہ ان پر زیادہ مشکل کا معاملہ نہ بن پائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم پر اس لیے تدری چند مجید فرقان حمید کا نزول ہوا اگر ایسا ہوتا کہ یک بارگی ہی نازل ہو جاتا تو پھر وہ جو اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں مسلمان اور اس طریقے سے وہ پختگی نہیں ہے وہ ضبط نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ قرآن مجید کے نزول میں حکمت یہی ہے کہ ان کے اندر وہ پختگی وہ ضبط قرآن مجید قرآن مجید کو یاد کرنا یہ سب معاملہ ان کے لیے آسان بنا دیا گیا دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس کے پاس اگر کتاب ہو تو وہ اس پر اعتماد کر کے تساہل برتتا ہے عموماً یعنی ہم آپ بھی مشاہدہ اگر ہو اگر ایک چیز کسی کو یاد کرنی ہے تو اس کا معاملہ جدا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی پوری کی پوری اس کے پاس لائبریری ہی موجود ہے پوری کتابوں کی سب کچھ اس کے پاس موجود ہے تو پھر اس کے لیے تساہل اور سستی کے معاملات وہ بڑھ جاتے ہیں خوران مجید فرقان حمید کا نزول تدریجن اس لیے بھی ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ساتھ پوری کتاب پر یوں ہی اعتماد کر کے کہ ہمارے پاس تو پوری کتاب موجود ہے اب کوئی اس کو یاد نہ کرے کوئی اس کو پڑھے نہیں تو ایک حکمت یہ بھی تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو تدری جن ناز اس لیے کیا گیا تاکہ جس حکم کا نزول ہوتا اسی کو شوق ذوق کے ساتھ ایسا پڑھا جاتا اس کو یاد کیا جاتا اس کو سمجھا جاتا اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہ مردوان کی ایک تعداد کہ قرآن مشید فرقان حمید کے شوق میں جو جو آیات مبارکہ نازل ہوتی ان کو اپنے سینوں کے اندر ایسے سما لیتے ایسے یاد کر لیتے حفظ کر لیتے اپنے دل ہی قرآن مشید فرقان حمید کے ساتھ اس انداز سے لگا لیتے کہ جو جو آیتیں نازل ہوتی گئیں ان کو آسانی انہوں نے یاد بھی کر لیا ایک بار ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ اگر پوری ہی کتاب یک بارگی ایک ساتھ ہی نازل ہو جائے تو اس کے اندر بہت سے معاملات ایسے بھی ہیں کہ پورے معاملات یعنی پورے احکامات کا ایک ساتھ نافذ ہونا یعنی وہ قوم جو پہلے کھلی گمراہی میں تھے وہ جو پہلے بھٹکے ہوئے تھے وہ جو ایسی تاریکیوں کے راستے پر غامزن تھے اب ان کو ہدایت رشد و ہدایت ان کو نور کے راستے پہ چلانا ان کو اس, اس انداز سے دین اسلام کے احکامات پر چلانے کے لیے ان کو آمادہ کرنا اور پھر ذہنی طور پر بھی قلبی طور پر بھی ان کا اس کے لئے تیار ہو جانا بلا شعبہ صحابہ کرام علی مردوان کی بہت قربانیاں ہیں واقعی قربانیاں ہیں انہوں نے ایمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جب ایمان لے کر آئے تو پھر یہ نہ دیکھا کہ ہمارے معاملات کے اندر ہمارے کاروبار ہماری تجارتیں ہمارے کنبے والے ہمارے رشتے دار ہمارے خاندان کے لوگ ہمارے دیگر افراد ہمارے دوست احباب ہماری پرانی رسم و رواج یہ سارے ختم ہو کے رہ جائیں گے یہ چیزیں انہوں نے نہ سوچیں بلکہ ایمان لائے تو ایسے قلب مسمم کے ساتھ ایمان لائے کہ بارگئے رسالت میں پھر اس طرح حاضر رہے ہر وقت اپنی جان کو اپنے مال کو اور ہر ہر چیز کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم پر قربان کرتے رہے اور اس چیز کے منتظر رہتے حکم الہی جو نازل ہوتا اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو اگر ایک ساتھ ہی سارے کے سارے احکام نازل ہو جاتے تو پھر اس میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ اس پر عمل کرنا شاید دشواری کا باعث بن سکتا تھا اللہ تعالی حکیم ہے رب کعبہ حکمت والا ہے اللہ تعالی نے آہستہ آہستہ صدری ان اقامات کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے تاکہ ان کے اوپر ان کا عمل کرنا ان کے اوپر غامزن ہونا اور با آسانی ان کے لیے آسانی آسان، کے ساتھ ممکن بھی ہو سکے ایک یہ بھی بات ارشاد فرمائی گی قرآن مچید فرقان حمید جب بار بار نازل ہوتا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام بار بار بارگاہ رسالت میں بھی حاضر ہو جاتے ہیں اور حضرت جبریل امین اللہ کے وہ مقرب فرشت ہے جبریل امین کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور ان کے لیے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان سے ملاقات سے آپ کا دل قوی ہو جاتا اور تبلیغ رسالت کے معاملات کے اندر جو پریشانیاں آتی جو تکالیف ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گویا کہ ایک طرح کے بھلا دیا جاتا ایک طرح کی خوشی قلب کے اندر داخل کر دی جاتی جب حضرت جبریل امین آپ سے ملاقات کے لیے آتے اور آپ جب ملاقات کرتے تھے تو وہ خوشی کیسے آتی تھی دل کے اندر کیسے کلب کے اندر وہ خوشی داخل ہوتی تھی وہ اس لیے کہ جبریل امین اللہ کے مقررف فرشتے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی حکم لے کر وہ نازل ہوتے اور یہ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ ول وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے آپ انبیاء کرام علیہ السلام آپ ان کے پاس بھی حاضر ہوتے رہے لیکن بہت خوبصورت بات شار بخاری علیہ رحمان نے لکھی آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا اور دیگر انبیاء کے پاس حضرت جبریل امین کا آنا دی کسی نبی کے پاس تین مرتبہ آپ پوری زندگی میں تین مرتبہ کسی کے پاس چار مرتبہ کسی نبی علی سلام کے پاس آپ بارہ دفعہ حاضر ہوئے اور کسی کے پاس پچاس دفعہ یہ مختلف عدد بیان کیے گئے یعنی چند یہ اعداد اتنے ہیں کہ گنتی،, گنتی کر لی جائے چار دفعے بارہ دفعہ اور پچاس دفعہ ہیں اتنی دفعہ ہے لیکن نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ و علی کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ کوئی ایک دو دفعہ نہیں سو دو سو مرتبہ نہیں ہزار دو ہزار مرتبہ نہیں بلکہ آکے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے چوبیس ہزار مرتبہ حاضری دی ہے چوبیس ہزار مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ میں یہ مختلف اقوال بیان کیے گئے کہ کتنی آیات ہیں لیکن یہ قول کہ چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ ہیں اگر ہر مرتبہ ایک ہی آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئے تو یوں ہر مرتبہ ایک لے کر آتے تو چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ بنتی لیکن کئی آیات ایسی ہیں کہ جو جک بارگی مختلف آیات یا سورت پوری پوری لے کر نازل ہوئے ایک آیت بھی چند آیتیں بھی پانچ آیتیں بھی اس سے زیادہ آیتیں بھی ایک ساتھ لے کر نازل ہوئے لیکن پھر بھی چوبیس ہزار حاضریاں بنتی ہیں مدنی چین کے ناظرین یہ جہاں حضرت جبریل امین کا بار بار نازل ہونا بار بار حضور اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رسالت آپ, کا، آپ, کی، آپ کی شان آپ کی رفت آپ کے مقام کو یہ ظاہر کرنا اور یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کے پاس بار بار بار بار, بار اللہ کے مقرف فرشتے حضرت جبریل وہ حاضری دیتے رہے تو چوبیس ہزار مرتبہ آپ حاضر ہوئے اگر قرآن ایک ساتھی نازل ہوتا تو پھر معاملہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ آپ ایک ہی مرتبہ نازل ہوتے اور اللہ تبارک وطالعہ اور آپ کے درمیان حضرت جبریل امین کا جو یہ واسطہ ہوتا آپ آیات مبارکہ لے کر نازل ہوتے اور وہی کس, کس انداز سے نازل ہوتی اس کا انشاءاللہ ہم نے آئندہ کے سلسلے کے اندر وہی کا آغاز وہی کون کون سے طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے ان آیات مبارکہ کا نصول فرمایا ہے یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلسلے کے اندر اس چیز کو بیان کریں گے تو اگر یہ معاملہ ہوتا تو پھر ایک ہی مرتبہ حاضری ہوتی پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا اور جو بھی کہ قرآن مجید یک بار کیوں نہیں نازل کیا گیا بار بار اور آہستہ آہستہ کیوں ایسے نزول ہوا وقفے وقفے سے کیوں ہوا اس کی ایک حکمت علماء اکرام نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم آپ کے پاس لوگ مختلف طرح کے سوالات لے کر آتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ و کو جب سوال پوچھتے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ جب آپ کسی سوال پر خاموشی اختیار فرماتے یا آپ ان سے فرماتے کہ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم اللہ تبارک و کی وہی کے منتظر ہیں رب تبارک وطالیہ کے ذمہ کرم پر اس جواب کو چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمائے گا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاموش ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہی نازل ہوتی حضور سے سوال ہوتا ہے یہ بھی آپ کی شان رسالت ہے اللہ تعالیٰ کی آپ سے محبت دیکھیے ارشاد فرمایا یس ال کا انفال اے محبوب آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اللہ ان کو جواب ارشاد فرماتا ہے کہ غنیمتوں کے حقدار کون ہیں یس ال کا انیل خمری میسر اے محبوب آپ سے یہ شراب اور جبے کے بارے میں پوچھتے ہیں اللہ ہی نے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ شراب اور جوہ کیا ہے اس کی حرمت کیا ہے اس کی مذمت کیا ہے اس کے اندر کتنے نقصانات ہیں یہ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا اور اللہ تعالی ان کے جوابات ارشاد فرماتا تو ایک حکمت یہ بھی تھی قرآن مجید فرقان حمید کے وقفے وقفے سے نازل ہونے میں تاکہ اللہ کا اس طرح کلام کسی سوال کے جواب کے اندر اور جب کوئی واقعہ پیش آ جاتا اور جس واقعہ پر قرآن کی کوئی آیت مبارکہ نازل ہو جاتی یا کسی سوال کے جواب میں وہ آیت مبارکہ نازل ہوتی تو اسی چیز کو سبب نزول اور شان نزول کہا جاتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہر آیت کے اوپر کوئی نہ کوئی واقعہ ہو کوئی نہ کوئی سبب ہی بنا ہو لیکن بہت سی بکثرت متعدد آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جو کسی واقعے کے بعد اس پر اللہ تبارک کا وہ حکم نازل ہوا یا کسی پوچھے کے سوال کے بعد اس کے جواب میں وہ آہت مبارکہ کا نزول ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے سبب نزول اور شان نزول اسی چیز کا نام بیان کیا جاتا ہے ہاں بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ بعد میں پیش آیا اور بعد میں پیش آنے والے اس واقعے پر صحابہ کرام علی مردوان سے یہ مروی ہو یہ بیان کیا گیا ہو کہ نزلت فی قضا اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ آیت مبارکہ اس واقعے کی شان نزول ہے بلکہ بعض اوقات علماء نے بالکل واضح طور پر اسباب نزول کی کتب کے اندر اس کو بیان فرمایا کہ اس کے اندر فرق واضح طور پر کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ نزلت فی قزا کے معاملات یا نزلت فی ہی جب اس طرح کے کلمات کہے جاتے ہیں تو اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں لیا جاتا کہ اسی ہی معاملے کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کا شان نزول ہی یہی آیت مبارکہ بن رہی ہے نہیں بلکہ بعض اوقات وہی سیم واقعہ جس پر اللہ کا حکم پہلے سے نازل ہو چکا یا کوئی پہلے واقعہ پیش آیا اللہ کا حکم اس پر نازل ہوا اور وہی سیم معاملہ بعد میں پیش آیا تو صحابہ کرام علی مردوان اس کے بارے میں یہ کہہ دیتے کہ نظلط فی قزا تو یہ اس معاملے میں مطلب یہ ہوتا کہ جو یہ معاملہ پیش آیا ہے اللہ کا حکم پہلے سے اس بارے میں یہ موجود ہے تو یہ بات کہ بار بار نازل ہونے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی سوالات کے جواب یا کسی واقعے کے پیش آنے کے بعد اس کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا اور قرآن پاک کے بار یک بارگی نازل نہ ہونے اور تدریدن نازل ہونے میں ایک حکمت یہ بھی علماء کرام نے بیان فرمائی بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی قرآن وجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوا اور یہ قرآن کا اعزاز ہے اس کی مثل نہیں لا سکتے قرآن کا چیلنج کھلا چیلنج ہے کہ پورے جن و انسان مل جاؤ اس کی مسل لا کے دکھاؤ قرآن نے چیلنج کیا ہے ارشاد فرمایا تمام کے تمام مل جاؤ جن مل جائے انسان مل جائے لیکن اس کے مثل آئے مبارکہ یا اس قرآن کے مثل وہ قرآن نہیں لا سکتے ایک صورت بھی نہیں لا سکتے ایک بات بھی نہیں لا سکتے قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا اور یہ ایک طرح کا چیلنج تھا سامنے کافروں کے لیے کہ وہ دور جس کے اندر ان کی شاعری کا بہت بول بولتا تھا جس کے اندر ان کی شاعری کا دبدبہ تھا اور روب تھا جس کے اندر لوگ اپنی فصیح و بلیغ زبان کے اعتبار سے اور اپنی فن شاعری کے اعتبار سے اپنے کلام کے اعتبار سے لوگ بڑے جانے پہچانے جاتے تھے مگر اس کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا تدری جن نزول نے یہ بات بھی ایک طرح کا چیلنج ان سے کر دیا کہ اگر تم اس کی مثل بنا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ ایک آیت تو لا کے دکھاؤ اس کی مثل یوں بنا کے تو دکھاؤ تو یہ ایک قرآن کا اعجاز بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمانا تھا اس لیے اس قرآن مجید فرقان حمید کو تدری جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اور یہ معاملہ ایک یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے رسولوں پر گویا کہ فضیلت بھی اس طور پر بیان ہو گئی کیونکہ ان پر کتاب ایک ساتھ نازل ہوئی اور پھر ایک ساتھ نازل ہوئی تو جبریل امین ایک ساتھ اللہ کا وہی کا کلام اور وہ لے کر آگے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت کو ظاہر کرنا بھی مقصود تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار اور وقفے وقفے سے ان آیات مبارکہ کا نزول ہوا اور بار بار حضرت جبریل امین وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور یوں بھی انبیاء کرام علی السلام اس قرآن ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ ایک ساتھ نازل ہوئی جیسے حضرت موسی علیہ السلام کوہتور پہ پہنچے اور ان پر کتاب نازل ہوئی تو اب اللہ کی وہی اترنے کی جو جگہ جو مقام وہ کوہتور بنا اور یہ شرف اسے ملا اور حضرت موس علیہ السلام نے وہاں اللہ کی کتاب کو لیا اور پھر آپ اپنی قوم کی طرف آپ تشریف لے کر آئے لیکن قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رسالت پر کہ آپ پر قرآن مجید فرقان حمید صرف غار ہرا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہرا پر قرآن مجید فرقان حمید کے آیات مبارکہ کے نزول کا آغاز ہوا لیکن صرف اسی وقت نہیں بلکہ یہ حضور اسلام کی شان رسالت کو بیان کرنا مقصود ہے اور یہ شان رسالت واضح کرنا بیان کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے میں ہیں تو قرآن مکہ میں نازل ہوتا ہے حضور اگر مدینہ منورہ میں ہیں قرآن مدینہ منورہ میں نازل ہو جاتا ہے حضور سفر میں ہیں قرآن سفر میں نازل ہو جاتا ہے حضور حضر میں ہے قرآن حضر میں نازل ہو جاتا ہے حضور کسی پہاڑ پہ ہیں تو قرآن وہاں بھی نازل ہو جاتا ہے گویا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جہاں جہاں جا رہے ہیں اللہ تعالی نے آپ کی شان و رفت اور مقام کو ظاہر اس طرح بھی کیا ہے جہاں جہاں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں رب تعالی تیئیس سال کے عرصے کے اندر تدریجن تدریجن وہاں اس قرآن پاک کو نازل فرماتا جا رہا ہے تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی اس میں واضح طور پر یہ بیان کرنا مقصود تھا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر بستر پر بھی تشریف فرما ہوتے ہیں تو اللہ کا قرآن وہاں بھی نازل ہو جاتا ہے تو وہی الہی کے نزول کا مقام اگر موسل اسلام کے وہ کوہ طور بنا ہے تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہی کے نزول کا جو مقام بر رہا ہے کبھی مکہ ہے کبھی مدینہ ہے کبھی کوئی پہاڑ ہے حتیٰ کہ بستر مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی وہی کا نزول فرما کر اس شان کو واضح کیا ہے مدنی چند کے ناظرین آج ہم نے یہ کچھ باتیں قرآن مجید فرقان حمید کے تدری نزول کے بارے میں حکمتیں سنی آپ مدنی چینل کی سکرین پر اگر ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں تو آپ اس سلسلے کے لیے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں میسیج بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ اپنی رائے اپنے مشورے اور قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کسی آیت کے مطلب آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آپ کال بھی کیجئے آپ واٹس کے ذریعے بھی اپنا یہ پیغام ہم تک پہنچا سکتے ہیں اس سلسلے کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی اس بارے میں مشورہ ہے تو آپ بالکل اپنی اس رائے کا اظہار بھی کیجئے اور اپنا مشورہ بھی دیجئے یہ سلسلہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے جمعرات کے دن کا صبح صبح آغاز بھی اللہ کے اس دین کو اور قرآن مجید کی اس پیاری کتاب کو سمجھتے ہوئے قرآن کی باتیں کرتے ہوئے ہمارے دن کا آغاز کو تاکہ اللہ تبارک تعالی ہمارے ان پورے آیام کو ہی با برکت بنائے اور یہ برکتیں رحمتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے تو آپ ضرور اس بارے میں جو بھی آپ کا مشورہ ہے جو رائے ہے آپ ضرور اس رائے سے بھی نوازیے وہ مشورہ بھی دیجئے اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے انشاءاللہ لذید یہ سلسلہ اس کے رپیٹ ہونے کا نشر مقرر کا بھی ٹائم اوقات وہ بھی انشاءاللہ شاء تحریر کیے جائیں گے اور بتا دیے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کے مشورے بھی ہوں گے ہر جمعرات کو ساڑھے بجے یہ سلسلہ آپ مدنی سکرین پر انشاءاللہ شاء براہ راست دیکھتے رہیں گے اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے اس علم سے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے یہ بات میں نے بیچ میں عرض کی ہے تاکہ ناظرین کو اس بات کا علم ہو جائے کہ آپ ہمارے سلسلے میں کالز کے سلسلے بھی ذریعے بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے متعلق ایک یہ بھی معاملہ کہ کیوں نہیں ایک ساتھ نازل ہوا اور وقتے وقتے سے کیوں نازل ہوا اس کی ایک حکمت علماء کرام نے یہ بھی بہت خوبصورت حکمت بیان کی کہ جب کوئی واقعہ ایسا پیش آ جاتا اور اس واقعے میں مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی یا تکلیف پہنچائی جاتی یا نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک کو کسی معاملے پر رنج پہنچتا کفار کی طرف سے کوئی ایسی تکالیف پہنچتی تو ظاہر اس وقت آدمی پریشان ہوتا ہے کل پر کوئی رنج تکلیف اور غم کی کیفیت آتی ہے اور جب آدمی عام حالت میں بھی کبھی پریشان ہوتا ہے تو کوئی دلاسا دینے والا اگر اس کے پاس آتا ہے اس کو سہارا دیتا ہے اس کو تسلی دیتا ہے اس کا غم گویا کے بانٹ لیتا ہے تو یوں اس کے دل میں بڑی خوشی داخل ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی کئی واقعات کے اوپر قرآن مجید فرقان امید کی آیات مبارکہ کو نازل فرما کر جب مسلمانوں کو کسی وجہ سے تکلیف پہنچی ہو جب مسلمانوں پر کوئی ایسا معاملہ آیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ کا نزول فرما کر ان کے دلوں میں گویا کہ خوشی داخل فرماتا ان کو خوش فرماتا اور وہ خوش ہو جاتے کہ دشمنوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے مگر ہمارے رب کریم نے ہمیں اور یہ آیات مبارکہ نازل فرما کر ہمیں قرآن کی یہ اور آیات بھی عطا فرمائی ہے تو ایک حکمت یہ بھی ہوتی اور ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ بعض احکام وہ منسوخ بھی ہوئے یعنی ان کا ناسخ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں آ گیا تو یہ ایک پورا علم ہے ناسخ اور منسوخ قرآن مجید فرقان حمید کے اور ناسخ اور منسوخ کا جاننا یہ پورا علم ہے اور بطور خاص جس کو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بیان کرنا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کوئی بات بتانی ہے تو ان میں یہ بات بھی ارشاد فرمائے گی کہ وہ شخص ایسا جو قرآن کی تشریح اور تفسیر کرنے والا ہے قرآن کو بیان کرنے والا ہے اس کو ناسخ اور منسوخ ان آیات کے بارے میں بھی اس کو علم ہونا یہ بہت ضروری ہے تو کبھی کوئی حکم ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا اس کے بعد دوسرا حکم اس پر نازل ہوتا تو ایک حکمت یہ تھی کہ پہلے اگر ایک ساتھ ہی دونوں حکم نازل ہو جائیں تو یہ ایک بات سامنے والے کے لیے سمجھنا آسان نہ ہوتا مشکل ترین معاملہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے پہلے ایک حکم پھر اس کے بعد اس کا ناسک کو بیان فرمایا اور اس وجہ سے بھی قرآن مجید فرقان حمید کا جو ہے وہ تدری نزول ہوا برنی چین کے ناظرین قرآن مجید فرقان حمید کے اس نزول سے متعلق آج ہم نے یہ تدریجاً نزول ہوا یعنی تیئیس سال کے عرصے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالی نے ناصل فرمایا پھر یہ آیات مبارکہ کو نزول ہوا اور نبی پاک صلی اللہ و تعالی علیہ ولس صاحبۂ کرام علیہ مردوان کو آپ بیان فرماتے لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو آیات مبارکہ کی ترتیب وہ ضروری نہیں کہ وہ وہی تھی ترتیب کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید یہ ابھی ہمارے ساتھ جو جمع ہے قرآن مجید ایک ساتھ یکجا ہے کتاب کی صورت میں ہمارے پاس گئے نزول میں سلسلہ آگے پیچھے رہا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ترتیب وہی جو لوح محفوظ میں اس کے مطابق آپ صلی اللہ و علیہ وسلم صاحبہ کرام علی مردوان سے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیتے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھو اس آیت کو فلاں صورت کا حصہ بناؤ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد یہ سورت فلاں سورت سے پہلے اس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کو صحابہ کرام میں نے یاد کیا اور اس کو ضبط کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت آپ کے حافظے کے کبھی ہونے پر آپ کے قلب مبارک کے اتنے کبھی ہونے پر اور ساسا صحابہ کرام علی مردوان کی ان محنتوں پر کہ جنہوں نے ایک ایک چیز کو اس انداز سے بھی یاد رکھا کہ یہ سورت فلاں کے بعد کی اور یہ سورت فلاں کے پہلے کی یہ آیت مبارکہ اس آیت کے بعد کی ہے یعنی آج قرآن مجید ہمارے سامنے ہے اس کو یاد کرنا اس کو دیکھنا پڑھنا یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے اور محروم ہے وہ شخص جو اتنی سہولیات ہونے کے باوجود آج بھی اس قرآن مجید فرقان حمید کو وہ پڑھ نہ سکے اس کی تلاوت نہ کر سکے یہ بہت بڑی محرومی والی بات ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ کو علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اس قرآن مجید فرقان حمید کے لیے کتنی محنتیں کی کتنی محنتیں کی اس بات سے اس کا اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے کہ اس کو فنا کے ساتھ ملاؤ اس کو فلاں کے ساتھ ملاؤ, کو کے ساتھ ملاؤ سورت کو پہلے رکھو اس صورت کو بعد یعنی جو قرآن کی ابھی ترتیب ہے یہ وہی ترتیب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جو لوہے محفوظ پر گئے اللہ تعالی نے, آپ کو, علم دیا آپ نے صحابہ کو بتایا صحابہ نے ایک ایک چیز کو ضبط رکھا اور اس کو بالکل ضبط کر کے اس کو یاد کیا کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید جمع ہونے سے پہلے ایک ساتھ جب جمع نہیں ہوا تھا اس وقت قرآن مجید بھی لوگ صحابہ کو یاد تھا اور صحابہ یاد کرتے تھے قرآن مجید فرقان حمید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت جبریل امین سے دور قرآن مجید فرقان حمید کا کیا کرتے تھے رمضان مبارک کے بطور خاص اس چیز کو بیان بھی فرمایا. تو اس وقت قرآن مجید کیسے محفوظ تھا؟ لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا اس وقت متفر کاغذوں میں یا پتھر کی تختیوں پر یا بکری دمبے وغیرہ کی کھالوں پر یا اونٹوں کے شانوں اور پسوں کی ہڈیوں پر ان چیزوں پر قرآن مجید فرقان حمید کو وہ لکھا ہوا یعنی یوں صاحب کرام علی مردوان کے پاس محفوظ گئے لیکن سب سے بڑا ذریعہ جو تھا کسی کے پاس چند آیات کسی کے پاس چند کسی کے پاس چند لیکن کئی ایسے سینکڑوں کے حساب سے صحابہ کرام علی مردوان کی ایسی تعداد تھی کہ جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو پورا حفظ کیا ہوا یاد کیا ہوا اس کا دور اس کا تذکرہ اس کی باتیں بار بار اس کو دوہرانا اس کو بیان کرنا یہ کا ایک عام بتیرا اور عام طریقہ کار رہتا لیکن جب مسلمہ کذاب اس ملعون نے ختم نبوت کا دعوی کیا تو صحابہ کرام علی مردوان کی تعداد جب حضرت ابو بک صدیق رضی اللہ و تعالی ان ہوں آپ کے حکم پر صحابہ کرام علی مردوان کی تعداد اس طرف گئی اور اس کے ساتھ جو وہ یہ جنگ کا معاملہ ہوا جہاد کا معاملہ ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوبت یہ ایک مسلمانوں کا مسلم ایک عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جو کہے گا وہ جھوٹا نبی ہوگا جو, جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبی ہیں تو جب مسلمہ تجزاب کی طرف یہ صاحب کرام علی مردوان اس پورے لشکر کو پورے قافلے کو لے کر گئے تو اس جنگ کے اندر سینکڑوں کے حساب سے صاحب کرام علیہ مردوان میں سے وہ تعداد جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علی وسلم کے اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے جانیں بھی قربان کر دیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے قلب مبارک پر اس چیز کا تو رنج بہت ہوا کہ وہ بطور خاص وفات جنہوں نے بڑی محنتوں سے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینوں میں سمایا وہ, وہ افراد شہید ہوئے تو آپ کے دل پر یہ بات آئی کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید جو مسلمانوں کے سینوں کے اندر ہے یہ ایک حفاظت کا ذریعہ ختم ہو کر نہ رہ جائے اور اس کے اندر کوئی ایسے معاملات آگے جا کر نہ پیدا ہو جائیں آپ اٹھے اور حضرت صدیق اکبر ردی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس جاتے گئے اور آپ نے جا کر ان سے کہا کہ اتنے افراد صحابہ امر علی مردوان میں سے حفاظ وہ شہید ہو چکے ہیں اور اگر یہی سلسلہ رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی حفاظت کا جو یہ ذریعہ ہے یہ مسلمانوں کے اندر ختم نہ ہو کر رہ جائے یہ کیسے سینہ بسینا آگے دوسروں تک پہنچائیں گے اور اس کی باتیں جو ہے وہ بیان کریں گے تو کیوں نہ ہو کہ قرآن کو آج یکجا کر دیا جائے ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر تم سے وہ بات کر رہے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو نہیں کیا لیکن واللہ اللہ کی قسم یہ بھلائی کا کام ہے آپ اس کو پیجئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں میرا بھی اللہ نے دل سینہ کھول دیا جس طرح عمر کا سینہ کھل چکا تھا میں نے پھر انہوں نے کاتبین نے رہی ان کو بلایا اس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کو تعالیٰ انہوں ان سے کہا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک ایک آیات مبارکہ کو یوں جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے حضرت زید کہتے ہیں اگر مجھے یہ کہا جاتا ہے حضرت ابکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ انہوں کی طرف سے کہ اس پہاڑ کو یوں یوں کرنا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے تو شاید یہ میری آسان کام ہوتا یہ کام بہت مشکل میرے گویا کے لگایا ہے لیکن کہتے ہیں میرا دل بھی کھل گیا جس طرح ان اصحاب کا دل کھلا ہوا تھا تو اللہ نے میرے دل میں بھی یہ بات ڈال دی تو یہ کام شروع ہوا اور اس طریقے سے اس کام کا آغاز ہوتا ہے اور یوں ویر آیات مبارکہ کو لے کر آئے اور ان آیات مبارکہ کو ایک ساتھ جمع کیا گیا اور قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرنے کا یہ سلسلہ باقاعدہ کتاب کی صورت میں جمع کرنے کا سلسلہ دور صدیق اکبر ردی اللہ تعالی عنہ میں شروع ہو چکا تھا تو اس اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کے جامے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ و عنہ حضرت عمر رضی اللہ و تعالیٰ نہ جنہوں نے ابتدا اور آغاز اس سلسلے پر کی گئے اور حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن بطور خاص کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے لوگت قریش پر قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کر کے اس کی پھر نقول تمام اسلامی ملکوں کی طرف آپ نے بھیجی اس اعتبار سے آپ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے مدنی چین کے ناظرین آج کا یہ سلسلہ آپ نے سمات کیا جس میں قرآن مجید فرقان حمید کے تدریجن لزول سے متعلق قرآن مجید کے جمع کرنے سے متعلق آج چند باتیں میں نے عرض کی ہیں سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں شان نزول انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ آج کو ہمارے سلسلے کا وقت یہ کمپلیٹ ہوا ختم ہو چکا ہے ان شاء اللہ نزیز آئندہ سلسلہ شان نزول میں ہمارا موضوع ہوگا قرآن مجید فرقان حمید کی وہی کا آغاز وہی کیسے سب سے پہلے وہی کیسے نازل ہوئی اور کیسے یہ نزول کا سلسلہ رہا ان شاء اللہ و اس چیز کو ہم بیان کریں گے خود بھی قرآن پڑھیں اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں اپنی صبحوں کو قرآن کے نور سے روشن کیا کرے قرآن کی تلاوت ضرور کیا کریں اللہ کریم مجھے آپ کو قرآن مجید قرآن حمید پڑھنے کی توفیق قطع فرمائے اور اس کی کثرت کرنے کی توفیق قطع فرمائے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کی بھی اللہ تبارک وطالعہ توفیق عطا فرمائے ہمارے اس سلسلے کا فیڈ بیک آپ ضرور دیجئے اپنے مشورے اور اپنی آرا سے وہ بھی آپ ہمیں ضرور دیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے مشوروں کو آپ کی آرا کو سامنے رکھتے ہوئے اس سلسلے میں جتنی بھی خوبصورتی آ سکتی ہے انشاءاللہ شاء وہ ضرور لائی جائیں گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مدری چینل دیکھتے رہیے اور دین متین کے احکامات پر عمل کرتے رہیے آمین بجا نبیسل امین صلی اللہ علیہ و وسلم